اور بے شک ہم نیفرون والوں کو برسوں کے قط اور پھلوں کے گیٹانی سے پکڑا کے کہیں وہ نصب مان